عرحمۃ اللہ <سؤال> وبرکاتہ تمام سامعین برادران گرام خوران صاحب کو شیم وسین خاتعہ معاشر خطاب دعوی شریف میں سے درس نمبر پانچ سو چھیالیس ابلیغ ایک سو اٹھاسی ایک سو اٹھاسی جو عوراط فتح کے درست کی تعداد ہے اور پانچ سو چھیالیس جو ہے عورت دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کی درست کی تعداد ہے تو اش میں چونکہ ہمارے صلی اللہ عورت فتح میں سے اسماء الحسنہ کی باعث میں ہے اور اس میں خاص طور پر تو اسماء الحسنہ میں لفظ جلالہ اللہ کے بارے میں کل کلو پرسوں کی دس میں تھوڑا سا بحث ہو گیا یہ مبارک اسما جو ہے اس ہاں جی مشتق ہے یا مشتاق نہیں ہے جامع اس پر تفصیل بات ہو گئے دو درسوں میں اور آج کے درس میں جو ہے اس میں جلال اللہ کے خصوصیات و روحانی فوائد ہاں جی یہ اس کے عصمت جلالہ اللہ کے خصوصیات و روحانی فوائد ہاں جی ذکر کرنے سے پہلے مجموعی طور پر اسماء الحسنہ کے چند روحانی و تربیتی فوائد آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں ان ہر اسم کے الگ الگ جو ہے اس اسم اللہ کی بھی اس کی ذاتی خصوصیات کے علاوہ مجموعی طور پر تمام اسمعال حوسنہ کو ہن سے فیض حاصل کرنے کا ایک ترقی اور تربیتی فوائد اور شابلوں کو آج کے دس میں بیان کریں گے تو آج کے دس کے یوں سمجھو اس میں جلالہ اللہ کی خصوصیات و روحانی ہوا ذکر کرنے سے پہلے یہ اسماع الحسنہ کی شروع ہے مجموعی طور پر اصمال حسنا تمام اسمال حسنہ کے بارے میں چند روحانی و تربیتی فوائد کے عنوان سے جو ہے چند مطالب علوم کے گوشت گزار گوش, گوش کروں گا تو علماء کرام نے گہرے غور و فکر کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تین قسموں میں تاثم کیا جا سکتا ہے ننانوی اصما اور دوسرے دو اسماء بھی مشہور ننانوے اصما ہے ایک کمسو ورنہ جو جیسے دعائے گلشن شر جوشن جو کا امداد ایک ہزار اسماعل ہو سکتا تو وہ مختلف ہے لیکن مشہور یہی ایک کمسو ہے تو ان کو علمائے کرام نے جو ہے جی تین حصوں میں تاسم فرما دی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا کش آسما کو آسمائے جلالی آسمائے جلالی آسمائے کمالی اور آسمائے جمالی ان اللہ تعالیٰ کے آسما اسماع کو اس طرح تین حصوں جلالی کمالی جھلا چھمالی تو یہ تین حصوں نے اللہ تعالیٰ کے آسما کو تقسیم کیا ان میں سے جلالی سے کون اسماں مراد تھے وہ آسماں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور برتری کا احہار ہوتا ہے ان عصما کی معنی وقم غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور برتری کا احہار ہوتا ہے جیسے القہارو المنطی ہوں جی وغیرہ جو اللہ کی قہر کی کوئی حد نہیں انتقام اللہ جب چاہیں جس سے چاہیں جس طرح چین لے سکتے ہیں اس القادر بھی اس میں آ سکتے ہیں جلالی ہاں جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلالی آسم، آسما ہوا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے لامحدود قدرت اور برتری کا احسار ہوتا ہے جیسے مثال پر اس کے علمان مثال پیش کی القار اور منتقم وغیرہ نمبر دو آسما کمالی ہاں جی کمالی جو ہے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا پتہ چلتا ہے آسمائے کمالی اس میں غور کرنے تعرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا پتہ چلتا ہے اللّہ تعالیٰ صفات کمالی ہاں جس کو ہم کمال سمجھا جا سکتا ہے ہاں جی وہ پتہ چل جاتا ہے اس کے معنی معافوں سے کہ اللہ ان صفات کمال سے متصر ہے تو کمالی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا پتہ چلتا ہے جیسے العالم و علم جانے والا الحیٰ صاب حیات زندہ زا سمیع سننے والا بصیر و دہنے والا اس طرح کے آسمان روشنا یہ کمال ہے ہاں ہمارے لیے بھی کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی کمال ہے اور ان کا حقیقی معنی میں ان صفات کا حامل اللہ ہی ہے تو اس دن کے آسماں کو علیم حی سمیع بصیر وغیرہ کو آسماں کمال ہی اللہ کی کمال پر کہتا ہے اس کی کمال ملّ ہونے پر درات کرتے ہیں اور جمالی جو اور جمالی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آہ و درگزر اور ان مہربانیوں کا پتہ چلتا ہے جو ہر دم تمام موجودات کو گیرے رکھتی ہے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جسماں جو, جو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر دم تمام موجودات کو گیرے رکھتی ہے اور تمام موجودات ان صفات کا محتاج ہیں انہیں صفات کی وجہ سے بشر جو ہے موجودات عالم باقی ہیں زندہ ہیں ہاں کی دنیا حرت کے سعادتیں اسی سے وابستہ ہے جیسے الرحمن الرحیم ہو الروح ہو وغیرہ ہاں جی سب سے زیادہ رحم والا سب سے بڑا رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ ہمیشہ رحم کرنے والا, والا, والا اوہ مہربان شفقت والا آفو و آف ادر گزار کرنے والا وغیرہ اس علم کے آسما اور ہیں ان کو صفات شمالی سے تعبیر کیا ہے تو اور جمالی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اف و درگزر اور ان مہربانیوں کا پتہ چلتا ہے جو ہر دم تمام موجودات کو گیرے رکھتی ہے وہ رحمت جیسے رحمان رحیم رحم کے الگ الگ بحث میں جب آئیں گے تو ہم ان کی تفصیلات اللہ بتا دیں گے ہاں جی تو ابھی جو ہے آگے فرماتے ہیں اور علماء اسلام نے ان تینوں صفات کے متعلق بندہ کو ایک واضح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ صفات جلالی سے میں ربر ہوں قرآن پر میں کوئی صفت جلالی پڑھتا ہوں تو میرے کیا کیفیت ہونی چاہیے صفات کمالی پڑھتا ہوں تو میرے کیا کیفیت ہونی چاہیے اور صفات جمالی پڑھوں تو میری کیا کیفیت ہونی چاہیے اس چیز پر جو ہے علماء نے رہنمائی کی ہے فرمائی ان تینوں صبحات کے متعلق جو ہے بندے کو ایک واضح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی علماء نے یعنی اللہ تعالیٰ کے جس نام پر بھی کوئی بندہ غور و فکر کرتا ہے جس نام پر بھی ان تینوں اقسام میں سے ہاں جی جمالی جلالی کمالی سب میں اس نام میں اس کے لیے ایک کھلا پیغام ہوتا ہے آپ جس نام پر بھی غور و فکر کریں اس نام کے معنی مفہم مخم میں بندے کے لیے کھلا پیغام ہوتا ہے ایک سبق ملتا ہے ایک صفحت علوم ہو جاتا ہے تو جلالی ناموں کے بارے میں جیسے قہار منتقم وغیرہ ہیں جبار وغیرہ ہاں جی تو جلالی ناموں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے اظہار عجز کا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے اللہ کی قہاریت کے ذربہ کریں اللہ کے حضرت میں پناہ مانگیں منتخم کریں اللہ میں پناہ مانگیں ہاں جی لہٰذا ان آسما کے بارے میں انسان کا رویہ اظہار عجز کا ہونا چاہیے ظاہر بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت و برتری کا تصور کریں اللہ تعالیٰ کی اللہ شین شینغذ کا ہاں تصور کریں تو ہمیں اپنی عادیزی کا احساس خود بخود ہوگا جب ہم اسے غور و فکر کریں تو اللہ کی قدرت کے سامنے میری قدرت یہ کی کیا حیثیت ہے انسان کو خود بخود جو اس چیز کا احساس ہوگا مثلاً اللہ کی قدرت و قہاریت کا تصور کرنے کے بعد اپنی بے بسی کا ضرور احساس ہوگا ہاں جی میرے قدرت عارضی ہے میرے قدرت تھوڑی ہیں میں بہت سے کام کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اللہ کل شن قزیر اس کی قدرت ذاتی ہے ہاں اس کو کوئی نہیں چھن سے تو اللہ جب نہیں سکتا ہے تو اسی طرح جو ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی جلالی ناموں کے سامنے انسان کم سے اعصاری کریں اللہ کا میں عزیزی سے پیش آ جائیں ہاں جی ان ناموں کے آثار کو سمجھ کر جو ہے اللہ کے میں سر و سجود رہیں سر نیچے کر کے رکھیں انصبا کے سامنے یہ جی کا اظہار کریں اس طرح کمالی ناموں پر غور کرنے سے ہمیں محسوس ہوگا کہ کچھ محدود کمالات جو ہے جیسے علم قدرت وغیرہ علم ہے ہاں جی اسی طرح سمیع وسیحی وغیرہ ہے, ہے تو ان میں غور کرنے سے ہمیں محسوس ہوگا کہ کچھ محدود کمالات جیسے علم سمع سننا بصر دیکھنے کی قوت حاکم ہونا ہاں بادشاہ ہونا وغیرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی الحاکم میں، اللہ بھی اللہ کے ناموں میں سے الملک بھی اللہ کے ناموں میں سے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالی نام ہیں تو ان چیزوں تو اس طرح کے کچھ قدرت کچھ علم ہمیں دیا سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت حاکم بننے کی صلاحیت بادشاہ بننے کی صلاحیت وغیرہ اللہ نے کچھ صفات ہمیں بھی دیا ہے ہاں جی اللہ ہمیں بھی ہے ہمیں بھی دیا ہے یہ چیزیں انہوں نے ہمیں بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بھی معاہذہ یعنی جو ہے کہ کچھ محدود کمال اللہ تعالیٰ نے جیسے علم سماں بصر خاک مونا بادشاہ نورہ انہوں نے اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائے ہیں تو اس احساس کا قدرتی نتیجہ کہ بھئی یہ یہ صفات سر اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمایا ہے تو اس احساس کا اس کا جو ہے قدرتی نجات شکر گزاری کا اظہار ہے شکر یار میں اگر اللہ مجھے علم نہ دے تو مجھے علم کہاں جائے گا اللہ مجھے سننے کی طاقت نہ دیں دیکھنے کی طاقت نہ دیں چلنے کی طاقت نہ دیں پھرنے کی طاقت نہ دیں ہاں اور اللہ مجھے جو ہے غلام بنا کر نہ دیں بادشاہ نہ بنائیں حاکم نہ بنائیں ہاں کوئی بڑے عہدوں پر نہ پہنچائیں تو میرے کیا مزہ لکھے میں ان اہم حقوق مقامات پہ, پہ پہنچ سکوں تو لہٰذا جو ہے یہ چیزیں والا نے آپ کو دے دیا انسان ان میں غور کریں تو اس احساس کے قدر نژ شکر گزاری کا اظہار ہے تو جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی خوبی یا صلاحیت میں جو انہوں نے یعنی اللہ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے ہاں یہ کوئی بھی جو ہے خوبیاں ہیں آپ کے اندر سب اللہ نے اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے ہیں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں آپ کے پاس جتنے کمالات ہیں ہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ کے اندر جتنے کمانے ہیں وہ سب اللہ ہی کا فضل خاص ہے کھرم ہے ساتھ ہے اس کا لطف و ہے ہاں اس میں کوئی جو ہے مداخلت نہیں ہماری کوئی کمال نہیں تو ان آزما کے بارے میں آپ کا یہ سوچ یہ احساس یہ شور اس شور کا نجا یہ ہوا کہ ہمارے دل سے یہ آواز نکلے گی کہ الکمال وحدہ تمام کمال اللہ ہی کے لئے ہیں کمال کمال حقیقی معنوں میں صرف اسی ہستی کو زیبا ہے ہاں جی کمال حقیقی معنوں میں صرف اسی ہستی کو زبا ہے اس لیے ہر صفت جس قدر بھی ہے اللہ کے وہ انہی یعنی اللہ کی دین ہے انسان کو آپ کے اندر جو بھی صفات اللہ نے دیا اور جتنے مقدار میں بھی کم زیادہ وہ اسے اللہ کے دین اس کے قرض ہے اور جب چاہیں جسے چاہیں دے دیں جب چاہیں واپس لے لیں اس کم کر دیں بڑھا دیں یا معتل کر دیں سب اس کے اختیار ہاں جی اور صفات جمالی پھر اللہ تعالیٰ کا وہ صفات ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں جناج اللہ نے فرمایا تخل لقوں میں اخلاق اللہ ہاں پیرنبی نے فرمایا تخل لقوں میں اخلاق خلال. یعنی اللہ کے اخلاق اختیار کرو سے یہی مراتے اور یہی مراتے جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ار ہم و الارض لاز من کو منف تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح محلوق کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں اپنے محلو پر تم بھی کرو تم بھی رحم کرو جا تم سے ہوتا ہے جس جی طرح وہ بے قسم کی مدد کرتے ہیں اللہ تم بھی کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے ہاں جی وہ کرم ہے ملا کا مالک ہے تم جو محدود کرم دیا اسی کو کرو تم بھی کرو جس جی طرح وہ لوگوں کی غلطیاں معاف فرماتے ہیں تم بھی معاف کر دیا کرو جس جی طرح وہ ہر ایک کو استحقاق کے بغیر حقدار ہوئے بغیر دیے چلے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں دے رہے ہیں اللہ تعالی تم بھی دیے جاؤ تم بھی چلو جس جی طرح وہ صلاح کے بغیر عطا کرتے ہیں کوئی اوض لیے وغیرہ دیتے ہیں تم بھی ستائش کی تمنا مدع کی تمنا اور صلا و کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو دیا کرو اللہ کی رضا کے لیے جس طرح وہ غمزدہ مصیبت کے ماروں کی امداد کرتے ہیں تم بھی کیا کرو اگر دیکھا جائے تو سارے کا ہاں سارے کا سارا نظام اخلاق جو ہے اسی ایک جملے میں سما کیا ہے تخلق و اخلاق اللہ اس حدیث مبارک میں سما کیا گیا پر جس قدر ہم اس جملے پر غور کریں گے ہمارے سامنے فضائل انسانی اور مقابلے میں اخلاق کا مفہوم واضح ہوتا جائے گا جنہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات جمالی پر غور کریں گے اتنا ہی ہمارے اندر دائیہ پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگا جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اپنے رب کریم کی صفات جمالیہ کو ہم اپنی شخصیت میں پیدا کریں اور اس فکر و عمل کے نظر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوگی اور ان کا قرب بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہوگا اور اس قرب کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی ہے ہاں جی ان صفات کی نظر میں آپ کا اللہ کے جو قرب حاصل ہوگا کیونکہ وہ ذات جس کا قرب حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے وہ لامحدود و لامتنعین لا ہیں ان مطالب کا جو ہے حوالہ جو خصوصیات اسماعل حوصلہ صفا نمبر انچاس پہ ہے تو, تو آج جو ہے آج کے در میں یہ تک دفعہ کروں گی باقی اس میں نہیں آ رہا تو یہ آپ لوگوں کو ہاں جی بحث اسماول اصل اسما کے ایک ایک خصوصیات جاننے سے پہلے تمام اشماعل حوصنہ کے بارے میں ایک تین انہوں نے ایک, ایک اہم پوائنٹ بتایا ان کو تین میں کیا ہاں جی جلالی قمالی جمالی جلالی اس آسماء میں تصبر کریں تو کیا سوال لینی چاہیے قبالی اس میں غور کریں صفات میں تو سے کیا سوال لینی چاہیے اور جمالی اللہ تعالیٰ کے اسماعل حوصلہ میں تجبر کرنے کے بعد ہمیں اس سے کیا سوال لینا ہے اور اپنے اندر کو کتنی خوبصورت کرنا ہے جمال علاش سے نوازنا ہے اور تو یہ جو ہے اہم ہے کہ انہوں نے تعلیم دیا ہے اصمان السطیٰ کے ذیل میں مجھے امید ہے کہ آپ ان میں تدبر کریں اور ان جو ہے نہایت ہی ہیں اہم جو ہے طالب ہیں کیونکہ ہم نواش جو ہے صرف دعاؤں کو پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں دعا مانتے نہیں ان مقدس اسمان السطعیٰ میں ہم نے غور فکر کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی لہٰذا میرے سب سے التجا ہے کہ وہ اسمال اسما میں عام خاص حال کوئی غور کرنے کی کوشش کریں یا کم از کم بندہ کھیت یا جو مختصر آرائش آبوں کو پیش کریں اسی کو ہو سکے تو دو تین دفعہ سنیں تاکہ کچھ مطلب ضروری جائیں نہیں تو کم ایک دفعہ آپ ضرور سننے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کی توفیقات میں داخلہ ورمہ آمین رب اللہ